فعین خیر الحديث کتاب اللہ وقیر الحدی حدی المحمد صلی الله عليه وسلم و شر العمور محدث وک اللہ محدث وک اللہ بدعطم ولالہ وک اللہ فنار کئی ممالک میں بار دوست کئی درختوں سے کئی پتھروں سے کئی جنگلوں اور دروازوں سے گہرا تعلق رکھتے ہیں اور جب انہیں موقع ملتا ہے برکت حاصل کرنے کے لیے اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اپنی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے ان درختوں ان پتھروں ان جنگلوں ان دروازوں کے ساتھ دھاگے لڑکاتے ہیں کپڑے لڑکاتے ہیں اور سمتے ہیں کہ اس سے برکت حاصل ہوگی اس سے ہمارے مسائل حل ہوں گے اور اس سے ہماری مشکلات ختم ہوں گی اسی بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا جس سے پتا چلے گا کہ دھاگے لڑکانا کپڑے باندھ دینا اور برکت کے لیے دھاگے کھینچنا قبروں سے مشدوں سے یا کسی اور جگہ سے اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے امام ترمدی رحمہ اللہ اور امام احمد اور امام ابن نبی عاصم یہ تینوں بڑے امام اپنی اپنی حدیث کی کتب میں جناب ابو واقع اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ سے ہنین کی جانب نکلے کوئی بھائی بتا سکتے ہیں کہ کس سال کا واقعہ ہوگا ابو واقعی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ مکہ سے ہنین کی طرف نکلے یہ کس سال کا واقعہ ہوگا ہجرت کا کون سا سال تھا آواز نہیں آ رہی ہجرت کا کون سا سال تھا یہ ہجرت کا میرے بھائیو آٹھواں سال تھا کون سا سال تھا آٹھواں سال اور بات آگے بڑھانے سے پہلے میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمیں یہ تاریخیں معلوم کیوں نہیں ہیں نبی علیہ السلام کی بطور نبی جو زندگی ہے وہ تیئیس سال سے زیادہ نہیں ہے تو اس زندگی میں جو موٹے موٹے واقعات ہوئے ہیں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں ہمیں کم از کم ان کے بارے میں تو علم ہونا چاہیے آج ہمارے دس سال کے بچے کو یہ پتا ہوتا ہے کہ فلاں اداکار نے کتنی فلموں میں کام کیا ہے ہمارے دس سال کے بچے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں کرکٹر نے کتنے رنز بنائے ہیں کتنی سینچریاں بنائی ہیں تو نبی علیہ السلاۃ و اسلام کے بارے میں ہمیں کیوں معلوم نہیں ہے میرے بھائیوں ہنسنے نہیں رونے کا مقام ہے اور دعوی پوچھ لو تو ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ مجھ سے بڑھ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے لیکن جب ہم تیس سال کے چالیس سال کے پچاس سال کے ہمیں یہ باتیں معلوم نہیں ہیں تو ہمارے دس سال کے بیٹے کو کیسے معلوم ہوں گی کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کسی کتاب کا مطالعہ کروں میرے بھائیو اگر اس سے پہلے سستی کتائی ہو چکی ہے تو اس سستی اور کتا کا اضالہ کریں اور آج سے یہ عزم کریں کہ جیسے میں نے قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر سیکھنا ہے ایسے ہی نبی علیہ السلام کی سیرت کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی کتاب پڑھوں گا اور میں اس بارے میں ایک کتاب تجویز کرتا ہوں اس کا نام لکھ لیں کتاب کا نام ہے الرحیق المختوم کتاب کا نام کیا ہے الرحیق المختوم اسے لکھنے والے انڈیا کے ایک بڑے عالم دین مولانا صفیر حمان مبارک پوری ہیں بنیادی طور پہ یہ کتاب عربی میں لکھی گئی تھی آپ کی سیرت کے اوپر کتابیں لکھنے کا مقابلہ ہوا اس مقابلے میں یہ کتاب اس نے اول انعام حاصل کیا پھر اس کتاب کے معلف نے خود ہی اس کا ترجمہ اردو میں کر دیا تو کتاب کا نام کیا ہے الرحیق المختوم یہ کتاب میرے بھائیو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ایک اور کتاب اس کا نام ہے سیرت نبوی دوسری کتاب کا نام کیا سیرت نبوی اور اس کے رائٹر اور مولف کا نام ہے ڈاکٹر مہدی رسک اللہ یہ سوڈان کے ہیں ڈاکٹر مہدی رسک اللہ سوڈان کے ہیں انہوں نے بھی عربی میں کتاب لکھی اور اسے شاہ فیصل ایوارڈ ملا اب اس کتاب کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے دارالسلام سے ملتی ہے یہ یا وہ ان دو کتابوں میں سے ایک کتاب کا مطالعہ کریں خود بھی مطالعہ کریں بچوں کو بھی عادت ڈالیں تاکہ ہمیں نبی علیہ السلاۃ وسلام کی سیرت اور آپ کے واقعات اور آپ کے درست احوال کے بارے میں علم ہو سکے تو میں حدیث کیا بیان کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام مکہ سے ہنین کی جانب جا رہے ہیں صحابہ کلام کے ساتھ اور یہ کس سال کا واقعہ ہے سن آٹھ ہجری کا آپ فوت کس سال ہوئے ہیں جی سن گیارہ ہجری سن گیارہ ہجری کے تیسرے مہینے میں آپ فوت ہو گئے ہیں اور یہ واقعہ کس سال کا ہے آٹھ ہجری کا تو سن آٹھ ہجری میں آپ اپنے صحابہ اکرام کو لے کر حن کی جانب جا رہے ہیں کتنی تعداد ہے ان صحابہ کلام کی جن کو ہنین لے کر آپ جا رہے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے بارہ ہزار کتنی تعداد ہے دس ہزار وہ ہیں جن کو آپ مدینہ سے ساتھ لے کے مکہ گئے تھے مکہ فتح کرنے کے لیے آپ مدینہ سے کتنے صحابہ کلام کو لے کر گئے تھے دس ہزار اور دو ہزار نئے مسلمان مکہ میں سے مل گئے جو ابھی بھی مسلمان ہوئے ہیں تو کل تعداد کتنی ہو گئی بارہ ہزار ان صاحب کلام کو لے کر آپ ہنین طائف جا رہے ہیں جہاد کرنے کے لیے راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا رکے وہاں پہ ایک درگ تھا بیری کا یہ درخت جو تھا اس کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ اسے کہتے ہیں ذاتو انوات یہ درخت کو کیا کہتے ہیں ذات انواق یعنی کہ وہ درخت جس کے ساتھ کافر لوگ مشرق لوگ اپنی تلواریں اپنا نیزہ اور اپنے تیر وغیرہ لڑکایا کرتے تھے تاکہ برکت حاصل ہو اب صحابہ کرام نے جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے آپ سے گزارش کی کہ نبی علیہ السلاۃ وسلام یہ درخت ہے کافروں کا اس کے ساتھ وہ اپنا اسلحہ لڑکاتے ہیں اور اس کے پاس اتقاف بیٹھتے ہیں مجاور بن کے بیٹھتے ہیں اس کے سجادہ نشین بن جاتے ہیں اب آپ ہمارا بھی ایک درخت مقرر کر دیں جس کے ساتھ ہم بھی اپنی چیزیں لٹکا لیا کریں آپ دیکھیے کہ صحابہ اکرام جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ درخت تو ہے کن کا کافروں کا اب زہر ہے بطور مسلمان ہم اس کے قریب تو نہیں جائیں گے لیکن آپ ہمارا بھی کوئی درخت مقرر کر دیں جس کے ساتھ ہم اسلحہ وغیرہ لٹکا لیا کریں تو نبی علیہ سلاۃ وسلام نے مسلمانوں کے لیے کون سا درخت مقرر کیا تھا اس کا نام کون سا بھائی بتائے گا جی آپ نے کس رفت کو مقرر کیا کہ اس رفت کے ساتھ مسلمان جو ہیں اپنا اصلہ لڑکا سکتے ہیں داغے باندھ سکتے ہیں کپڑے باندھ سکتے ہیں برکت حاصل کر سکتے ہیں اسلام کافروں کی نقل کا قائل نہیں ہے اسلام کافروں کی مشابت کا قائل نہیں ہے اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے جب دیکھا کہ عیسائی جناب عیسیٰ علیہ اسلام کے یوم پیدائش کو بطور تہوار مناتے ہیں اور اس کا نام کیا رکھتے ہیں کرسمس ڈے تو مسلمان کہے جی ہمارے نبی چونکہ ان سے بھی افضل ہیں تو ہم بھی ان کا یوم پیدائش منائیں گے اور ہم نام رکھیں گے عید ملاد النبی اسلام ایسی مشابت کا قائل نہیں ہے بلکہ اسلام تو یہ کہتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم جو کسی قوم کی مشابت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے تو نبی علیہ سلاد وسلام نے یہاں پہ صحابہ کلام سے کیا کہا آپ نے ان کی بات سن کے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر عربی لوگ اللہ اکبر کا استعمال کبھی کبھار اس وقت کرتے ہیں جب کسی بات پہ تعجب ہو تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ تم نے کتنی عجیب بات کہی ہے کتنی عجیب بات کہہ رہے ہو کہ میں تمہارے لیے ایسے ہی ایک درخت مقرر کر دوں جیسے کافروں کا درخت ہے پھر آپ نے فرمایا تم نے تو وہی بات کہی ہے تم نے تو وہی بات کہی ہے جو موسا علیہ السلام سے عیسائیوں نے کہی تھی موسا علیہ السلام سے موسا علیہ السلام کے ماننے والے یہودیوں نے کیا کہا تھا کمال قرآن پاک میں آتا ہے نوما سپارہ ہے سورہ آراف ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسا علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو سمندر میں ڈوبنے سے بچایا سمندر کا کام کیا ہے لوگوں کو ڈبونا اللہ یہ کہ کسی کے پاس حفاظتی اقدامات ہوں اب موسا علیہ السلام اور ان کے ساتھی آ رہے آگے سمندر ہے موسا علیہ السلام سے کہتے ہیں موسا آگے سمندر پیچھے فرون کدھر جائیں گے کیا بنے گا موسا علیہ السلام نے حوصلہ دیا گبراہو نہیں اور پھر اللہ نے فضل کیا ان کے لیے اللہ تعالی نے سمندر میں راستے بنا دیے کیا یہ اللہ کی چھوٹی نعمت ہے جی بہت بڑی نعمت ہے ایک تو ان کو فرعون کی غلامی سے بچایا دوسرے نمبر پہ ان کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے گئے تیسرے نمبر پہ فرعون جو ان کو پکڑنے کے لیے آ رہا تھا جو ان کے اوپر حملہ کرنا چاہ رہا تھا جو ان کا تعاقب کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے ہواریوں کو سمندر میں غر کر دیا ایک ہی وقت میں اللہ کے اتنے بڑے بڑے انعام ہوئے اب چاہیے یہ تھا کہ پوری زندگی اللہ کی عبادت میں اور اللہ کا شکر ادا کرنے میں گزار دیتے لیکن جو ہی سمندر کلاس کیا آگے کی آبادی میں آئے تو دیکھا کہ وہاں پہ لوگ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں ایک بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں تو اپنے نبی جناب موسا علیہ السلام سے یہ لوگ کہنے لگے قرآن پاک میں آیا ہے کمالحم علی کہ اے موسا ان کے کئی معبود ہیں اس آبادی میں جس آبادی میں ہم آئے ہیں ان کے کئی معبود ہیں آپ ہمارا ایک معبود تو مقرر کر دیں آپ دیکھیے کہ شرک کتنا خطرناک مرض ہے کتنی خطرناک بیماری ہے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے جن کے اوپر اللہ نے کئی احسانات کیے چاہیے یہ تھا پوری زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دیتے وہ موسا علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں موسا ان کے کئی معبود ہیں آپ کم از کم ہمارا ایک معبود تو مقرر کر دیں آپ دیکھیے کہ شرک جو ہے وہ صحب شرک کی عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے ورنہ وہ سوچتے محبود تو وہ ہوتا ہے جو سب کا خالق ہو مالک ہو محبود مقرر نہیں کیا جاتا محبود ہوتا ہے محبود کہتا ہے میں تمہارا خالق ہوں میں تمہارا مالک ہوں میں نے پیدا کیا تمہیں اپنی عبادت کے لیے میری عبادت کرو یہ نہیں ہوتا کہ انسان سوچتے ہیں کہ یار ہم اپنا ایک مابود بنا لیں جس کو انسان محبود بنائے وہ محبود ہونے کا کردار ہو سکتا ہے لیکن دیکھیے مشرق کی عقل کیسے ہوتی ہے موسیٰ علیہ اسلام سے کہہ رہے ہیں کہ موسا ہمارا ایک محبود مقرر کر دو کم از کم ایک ان کے کتنے معبود ہیں موسیٰ علیہ اسلام نے آگے سے کہا ان قوم تجہلون بڑے جاہل لوگ ہو بڑے جاہل لوگ ہو اور پھر کہا انا الا متبر ماں ہمفی وبا قل کانو یا ملون کہ جو حرکتیں یہ کر رہے ہیں یہ ساری ضائع ہو جائیں گی یہ ساری باطل ہو جائیں گی ان کا یہ شرک ادھر ہی ختم ہو جائے گا یہ آگے ان کے کام نہیں آئے گا اور پھر کہا ابغی العالمین جس اللہ نے تمہیں فضیلت دی تمہیں شان دی تمہیں مقام دیا اس کو چھوڑ کے میں تمہارے لیے کوئی اور معبود مقرر کروں کو اور مابوط تلاش کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے تو میرے بھائیو نبی علی السلام سے آپ کے نئے نئے جو صحابی بنے تھے انہوں نے کیا کہا تھا صرف اتنا کہا تھا ایک درخت مقرر کر دیں ہم اس کے ساتھ اپنی چیزیں لڑکایا کریں گے تلواریں لڑکایا کریں گے نیزے لڑکایا کریں گے اور تیر لڑکایا کریں گے کیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا معبود مقرر کر دیں جی نہیں کہا تھا لیکن اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا اگر نبی علیہ السلام کو جس مقرر کر دیتے تو آج لوگ برکت حاصل کرنے کے لیے تلواریں لڑکاتے اور آسا آسا وہ ایک معبود کی شکل اختیار کر جاتا لوگ اسی کو سیدا کرتے اس کے نام پہ جانور ذبح کرتے اسی کا طواف کرتے اس سے بیٹے مانگتے اس سے شفا مانگتے اس لیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے کہ تم نے وہی بات کہی ہے جو موسا علیہ السلام سے موسا علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہی تھی تو وہ بات کفر تھی شرک تھی اور تمہاری بات بھی اسی سے مشابہ ہے لیکن چونکہ یہ نئے لوگ تھے ابھی ابھی کلمہ پڑا تھا ان کو ابھی صحیح معنوں میں پورے اسلام کی تعلیمات نہیں ملی تھی نبی علیہ السلام نے ان کے اوپر کو فتوا نہیں لگایا ان کو کچھ کہا نہیں کچھ سلا نہیں دی لیکن یہ بتا دیا کہ تمہارا یہ جملہ موسا علیہ السلام کے ماننے والوں سے جا ملتا ہے جنہوں نے موسا علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارا ایک معبود مقرر کر دیں پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے ان سنن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں یہ راہیں ہیں یہ طریقے ہیں اور اللہ کی قسم تم پہلی لوگوں پہلی امتوں کے طریقوں کے اوپر ایسے ہی چلو گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے دونوں جوتے آپس میں ملتے ہیں کہ نہیں ملتے فرمایا بالکل ایسے ہی تم ان لوگوں کی عادات کو اپناؤ گے ان لوگوں کے طریقوں کو اپناؤ گے ان لوگوں کی راہوں کے اوپر چلو گے تو نبی علیہ السلام نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ آپ کی قوم میں آپ کی امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو ایسی حرکتیں کریں گے جو حرکتیں کفر ہوں گی شرک ہوں گی بدات ہوں گی یہ نبی علیہ السلام نے پہلے سے بتا دیا تھا تو میرے بھائیوں پتہ یہ چلا اس حدیث سے کہ کسی دیوار کو منتخب کر لینا کسی پتھر کو منتخب کر لینا کسی درخت کو مقرر کر لینا کسی جنگلے کو مقرر کر, کر لینا دھاگے لٹکانے کے لیے دھاگے باندھنے کے لیے کپڑے باندھنے کے لیے برکت حاصل کرنے کے لیے یہ درست نہیں ہے یہ توحید کے منافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیں ایسی حرکات سے دور رہنے کی توفیق نہ فرمائے میرے بھائیو آپ جانتے ہوں گے کہ نبی علیہ السلام نے بیت رضوان ایک درخت کے نیچے لی تھی صحابہ کرام سے آپ نے ہدیبیا کے مقام پہ بیت لی تھی لی تھی کہ نہیں لی تھی کتنے صحابہ کرام تھے جی میرے بھائیو بڑی معلومات ہماری کمزور ہیں جتنی جلدی ہو سکے یہ دو کتابیں لین کا مطالعہ کریں چود سو کرام نے آپ کے ہاتھ پہ موت کی بیت کی تھی کیا ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے اور جناب عثمان ابن عفان کا بدلہ لے کر جائیں گے اب جس رفت کے نیچے بہت ہوئی تھی اس کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے لقد رضی اللہ مینا عید کا تحت شدرا اللہ ان سے رادی ہو گیا جن ممروں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی تھی اس رفت کا ذکر قرآن پاک میں آیا کہ نہیں آیا آیا اب میرے بھائیو بخاری شریف کی حدیث ہے بخاری شریف کی روایت ہے تارک بن عبد الرحمان کہتے ہیں کہ میں حد کے لیے جا رہا تھا راستے میں میں نے لوگوں کو دیکھا ایک جگہ نماز پڑھ رہے ہیں اب جب وہ نماز پڑھ رہے ہیں میں نے پوچھا یہ کیوں یہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو بتایا گیا یہ وہ درخت ہے جس درخت کے نیچے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پہ صحابہ کلام نے بیعت کی تھی یہ وہاں پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو تارک بن عبدالرحمان کہتے ہیں میں نے یہ بات سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کو آ کے بتائی سعید بن مسیب تابعی ہیں صحابی کے بیٹے ہیں ان کو بتائی تو وہ کہنے لگے میرے والد بھی ان صحابہ کرام میں شامل تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیت کی تھی اور میرے والد کہتے ہیں کہ جب اگلے سال میں حد کے لیے آیا تو ہم نے اس رفت کو تلاش کیا ہمیں نہیں ملا ہم نے اس رفت کو تلاش کیا ہمیں نہیں ملا اب اس صحابی کے بیٹے سعید کہہ رہے ہیں کہ میرے باپ صحابی تھے وہ کہتے ہیں ہمیں یہ درخت نہیں ملا اور آج ان لوگوں کو مل گیا ہے اس کے نیچے آ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ لگتا ہے کہ صحابہ کرام سے زیادہ علم رکھنے والے ہوئے تو کہنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ صحابہ کرام سے زیادہ علم رکھنے والے ہوں تو جس طرف کے پاس آ کے نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ درخت وہ نہیں ہے اور جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں اس رف کو بھی کٹوا دیا تھا جس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے اس کے نیچے صحابہ کے سے بیت لی تھی جناب عمر فلوق نے کیوں کٹوا دیا تاکہ کل کو یہ شرک کا سبب نہ بن جائے لوگ اس کی وجہ سے شرک نہ کرنے لگیں اس کی وجہ سے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں جناب عمر فاروق نے اس رفت کو کٹوا دیا جس کے نیچے کہا جا رہا تھا کہ صحابہ کے نے نبی علیہ السلام کی بیت کی تھی تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ عبادت میں بڑی احتیاط کی جائے اپنی طرف سے کوئی درخت مقرر کر لینا کسی قبر کو مقرر کر لینا کسی دیوار کو مقرر کر لینا کسی دروازے کو مقرر کر لینا اور وہاں پہ عبادت شروع کر دینی دھاگے لڑکانے شروع کر دینی اور وہاں پہ کپڑے باندھنے شروع کر دینے برکت کے لیے کوئی اور حرکات شروع کر دینی یہ سب کچھ اسلام کے خلاف ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی حرکات سے محفوظ رکھے جو توحید کے منافی ہیں اب میرے بھائیو آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں